السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز لائبریری اللہ اللہ لا کراچی محمد رسول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 تیس سے دیکھ کر بتیس تک ان کا ترجمہ یہ ہے بس آپ قائم کر لیجئے اپنے چہرے کو تین کی طرف پوری طرح یکسو ہو کر یہ اللہ کی فطرت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے پوری طرح اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس سے ڈر جاؤ اور نماز قائم کرو اور مشرقوں میں سے نہ بن جاؤ یعنی ان لوگوں میں سے نہ بن جاؤ من اللہ فرقوا فرق جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ گروہ بن گئے اور ہر گروہ اپنے اس گروہ پر یا جو اس کے پاس عقیدہ عمل اور نظریہ ہے اس پر وہ خوش ہے ان آیات میں بڑی اہم نصیحتیں ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اور آپس میں بڑی مربوط یہ نصیحتیں ہیں آپس میں ان باتوں کا بڑا گہرا تعلق ہے چنانچہ پہلے اللہ نے یہ حکم دیا فاکم وجہ کا حنیفہ اپنے چہرے کو دین کی طرف ٹھیر لو اپنے چہرے کو دین کی طرف کر لو حنیفہ یکسو ہو کر یک طرف ہو کر یہ پہلا حکم ہے اور اسی آیت میں دوسری بات فطرۃ اللہ فتح اللہ علیح یہ جو دین ہے یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے تیسری بات لا تبدیل الخل قلعہ اللہ کی اس خلق ان یعنی اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اور چوتھی بات اکثر الناس لا کلا اکثر لوگ نہیں جانتے آئے پہلی بات کی طرف اللہ تعالی کا حکم کہ اپنے چہرے کو دین کی طرف پھیر لو کہیں اللہ تعالی نے اس بات کو تعبیر کیا جہ محسن فقم سا قبل جس شخص نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیر لیا اور وہ ہے بھی نیکو کا تو اس نے ایک مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا ایک اور مقام پہ کہا من آسن دینن ممن اسلم وجہ اس شخص سے بہتر دین یعنی طریقہ کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کھیل لیتا ہے یہ تین آیات ہیں ایک آیت میں کہا گیا اپنے چہرے کو دین کی طرف پھیر لو دو آیات میں کہا گیا کہ اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیر لو ان میں آپس میں ربط یہ ہے کہ اسی شخص نے اپنے چہرے کو اپنی ذات کو اپنے آپ کو اللہ کی طرف پھیرا ہوا ہے اللہ کی طرف کیا ہوا ہے جو اللہ کے دین پہ چل رہا ہے جس نے اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف کیا ہوا ہے یہ ہے جو اللہ کی طرف جا رہا ہے جو دین کو اہمیت نہیں دیتے دین کی طرف رخ نہیں کرتے دین پر عمل نہیں کرتے وہ قطعا اللہ کی طرف نہیں جا رہے وہ بھٹکے ہوئے ہیں وہ گمراہ ہیں تو یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رخ کریں اس کے مخلص بندے بنیں اور ایسی راہ پہ چلیں جس راہ پہ چلتے چلتے اللہ تک پہنچیں اس کی رضا جنت خوش تک اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا رخ دین کی طرف کر لو اور دین کو سیکھو سمجھو اور دین پر عمل کرو اس نقطے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور ویسے بھی بے فضل اللہ تعالی ہم مسلمان ہیں مسلمان وہ ہے جو اللہ کا دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اسے اللہ کا سچا دین سمجھے تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں لیکن جو ضرورت ہے کہ ہم املن مسلمان بنیں اس کی طرف توجہ کم اسلام قبول بھی کر چکے اسلام سے محبت بھی کرتے ہیں اور اسلام کے لیے شاید مر مٹنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہوئے لیکن اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں اور اگر عمل کرتے ہیں تو اسلام نہیں ہوتا وہ بدعات ہوتی ہیں شرکیات ہوتی ہیں خرافات ہوتی ہیں بہت کم ہیں وہ لوگ اسلام پر عمل کا جذبہ پیدا کر کے صحیح اسلام پر جو شریعت محمدی ہے جو کتاب و سنت کی صورت میں ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں یہ پہلا حکم ہے آگے فرمایا فطرت اللہ فتح فطر الناس علیہ یہ جس دین کی طرف تمہیں رخ کرنے کا حکم کہا جا رہا ہے بلکہ ایک ضلع دنیا کے عقیدوں سے دنیا کے طریقوں سے سب سے کٹ گئے باقی رہے لوگوں میں کام انہیں لوگوں میں کیا لوگوں کی اصلاح کی ان تک یہ سچا دین پہنچایا تکلیفیں اٹھائیں وغیرہ وغیرہ رہے لوگوں میں لیکن لوگوں کے عقائد نظریات طریقوں تہذیبوں عادتوں سے بالکل کٹ گئے اللہ کی طرف والے ہو گئے اور یہی اصل چیز ہے آج ہم میں سے بہت سارے مسلمان ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی طرف ہیں لیکن پوری طرح اللہ کی طرف نہیں ہے یہود و نسارا کے نظاموں اور طریقوں سے محبت کرتے ہیں دیگر مشرق قوموں کے شرکیات کو اپنائے ہوئے ہیں بلکہ کچھ شرک اور بدات تو خود ہی گھڑ دیا ہے کہ ہم کسی سے کم ہیں ہم خود ہی نینے طریقے گھر رہیں گے یہاں یہ ہے کہ دین دین پر چلو یک طرف طرف ہو کر ایک طرف ہو کر کر ایک نئے حدیث ہے اب جو کچھ قرآن و حدیث میں یہ دین ہے میں نے اسی پر عمل کرنا ہے اس سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹنا اس سے دائیں بائیں نہیں ہونا یہ ایک فکر ہے پیغام ہے اس آیت کے پہلے حصے میں دوسری بات فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہ اللہ تعالی فرما رہا ہے ہے یہ یہ جو دین ہے یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے لوگوں کو پیدا کیا ہے معنی یہ کہ لوگوں کی تخلیق اسی سوچ اور اسی فکر پر ہوئی ہے کہ اللہ کی طرف اختیار کرنی ہے باقی ہر طرف سے رخ پھیر لینا ہے اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے اللہ نے اسی سوچ پر لوگوں کو پیدا کیا ہے دین میں دو بنیادی باتیں اور وہ انسان کی فطرت میں نمبر ایک اللہ تعالی کی اطاعت اس کا امر ماننا اس کا حکم ماننا اس کے آگے جھکنا یعنی متی بننا نمبر دو ایک اللہ کی عبادت سجدہ رکو دعا وغیرہ وغیرہ یہ چیز یہ فطرت اللہ نے اسی فطرت پر تمام انسانوں کو پیدا کیا اسے کہتے ہیں نا یہ دین فطرت ہے ایک اللہ کو پکارنا یہ فطرت اللہ کیا کے آگے سجدہ کرنا یہ فطرت کیونکہ اللہ نے یہ فکر پیدا کی ہے یہ سوچ پیدا کی ہے ویسے بھی ڈال دی اور حملہ نے بھی کروایا عالم اروا میں ربو کام آجا ان خسم بے ربی کمپ کالولا اللہ تعالی نے اولاد آدم کی روحوں کو جمع کیا عالم اروا میں دنیا میں انسانوں کے آنے سے پہلے سب جمع ہیں پھر ان سب کو انہی کے اوپر گواہ بنایا یعنی انہی سے انہی کے متعلق گواہی لی السکو بے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا بلا کیوں نہیں شہیدنا انفسنا ہم گواہی ہی دیتے ہیں اپنے بارے میں تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی اس گواہی کے ذریعے یہ جو اقرار کرایا اس اقرار کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ فطرت میں ڈال دیا کہ اللہ جس کائنات کا خالق مالک رازق ہے وہی رب ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے یہ فطرت موجود ہے اللہ کے آگے جھکنا اللہ سے دبنا اللہ کی ماننا اللہ کے آگے متوازے ہونا اس کا فرما بردار ہونا یہ فطرت جو لوگ اللہ کی بندگی وہ اطاعت اور عبادت کی صورت میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ فطرت کے انکاری وہ فطرت کے باغی ہیں اپنے آپ سے کبھی تنہائی میں پوچھو کہ کس کی بندگی کرنی چاہیے کون حق رکھتا ہے بندگی کا اللہ کی ذات وہ بندگی بصورت اطاط بھی اور بصورت عبادت بھی البتہ اللہ کی بندگی کی کا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے رسول اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اتات یہ اصل نہیں ہے اصل اللہ کی اطاعت ہے رسول اللہ کی اطاعت تو اللہ کی اطاعت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اللہ کی بندگی اطاعت اور عبادت کی صورت میں رسول اللہ سسلم کے طریقے کے مطابق ہے رسول اللہ کی کوئی بات اپنی بات نہیں اور عبادت کی طرف تو کبھی انہوں نے بلایا ہی نہیں تو یہ دین فطرت جس میں یہ بنیادی بات ہیں اللہ کے آگے جھکنا یعنی اطاعت کی صورت میں اور عبادت کی صورت یہ فطرت اور یہ یہ بھی معلوم ہوا دین جو دین یہ دین فطرت ہے اور فطرت میں اہم ترین چیز عبادت ہے تو وہ یا دین کی اصل اللہ کی عبادت ہے وہ دین دین نہیں جس میں خالص اللہ کی عبادت نہیں اور اس انسان کا کیا دین ہے جس انسان کی زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں ہے اس کا کیا دین ہے جو دین کی اصل ہے جو دین کی روح ہے وہ اس میں نہیں ہے اگر ہے تو خالص نہیں ہے صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے آج یا تو کوئی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں اور اگر کوئی کرتا ہے تو خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتا جبکہ حکم یہ ہے موجہ کا یک طرف ہو کر اللہ کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لیں کیونکہ یہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے فطرت اللہ اللہ کی الناس اللہ لیکن بات یہ ہے کہ اب ماحول اور دیگر آوارض یہ ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے بساوکات ایک انسان اپنی فطرت کی آواز کو نہیں سنتا اپنی فطرت کی آواز کو سنتا نہیں ہے سنی انسنی کر دیتا ہے یا وہ سرے سے اس پر غور ہی نہیں کرتا آج دیکھ لیں ایک مسلمان تک بھی اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی بصورت عطا اور بصورت عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایک مسلمان بھی جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت یک طرف ہو کر اپنے پیارے نبی سسٹم کے طریقے کے مطابق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ویسے وہ اللہ کو مانتا ہے اس حد تک فطرتیں بدل چکی ہیں بگاڑ آ چکا ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ معاملہ کس قدر بگڑ چکا ہے کہ ایک انسان کے سامنے اللہ کا حکم آئے اور اس کی گردن نہ جھکے ایک شخص کے سامنے اللہ کا فریضہ عبادت کا ٹائم ہو اور اس کے اور اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کاروباری مصروفیات کی وجہ سے دنیا داری کی وجہ سے اپنی فطرت کی آواز پر لبیک نہیں کہتا یہ اس حد تک بگاڑ جا چکا ہے تو پھر سچی توبہ کی ضرورت ہے رجوع اللہ کی ضرورت ہے تو یہ فطرت یہ اللہ نے اس پر ہمیں پیدا کیا ہے آگے کیا فرمایا لا تبدیل اللہ بڑی زبردست بات دیکھو اللہ نے اس فطرت پر پیدا کیا ہے اور اسی پر تمہیں یک ہو کر یک ہو کر چلنے کا حکم ہے لا تبدیل اللہ اللہ کی اس فطرت جو اللہ کی خلق ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہے تبدیلی نہیں ہے یہ نفی ہے لیکن بمانا نہیں ہے نفی ہے اللہ فرماتا ہے تبدیلی نہیں ہے لیکن مفسرین کہتے ہیں بمانا نہیں معنی یہ ہے کہ اللہ کی اس فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کرنا اللہ اس کو قتم ناپسند سمجھتا ہے کہ تم لوگ جس فطرت پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم اس میں تبدیلی کر دو تمہیں تو حکم یہ تو اس فطرت پر عمل عمل کرو عملی پتایاں تو عملی پتایاں پتا تمہاری حالت یہ بن جائے تم اس فطرت کو تبدیل کرنے پہ تل جاؤ یہ تو جرم در جرم ہے یہ تو بغاوت ہے یہ تو آئین میں تبدیلی ہے عملی کتا اور ہے یہ تو آئین کو نہ ماننا بلکہ نہ ماننا تو نہ ماننا الٹا اس کے اندر تبدیلی کرنا ہے یہ جرم در جرم در جرم ہے اللہ کی اس فطرت جس پر اس نے تمہیں پیدا کی ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کرو اللہ کی شریعت کے مقابلے میں کسی اور طریقے کو مت پیش کرو اللہ کی شریعت کے مقابلے میں دیگر غیر مسلموں کے نظاموں کو مت پیش کرو ایک اللہ کی اتا اور اس کی حکم کی بجاوری کے مقابلے میں کسی شخصیت کو مت پیش کرو قوم قبیلے اور برادری کو مت پیش کرو اور ایک اللہ کی بندگی کے مقابلے میں شرک کی صورت میں اس فطرت کو مت تبدیل کرو اس فطرت پر قائم ہو جاؤ اس کو تبدیل مت کرو اپنی فطرت کی بھی اصلاح کرو اور بچاؤ کرو اور بالخصوص اپنی نوجوان نسل اپنے معصوم بچے ان کی فطرت فطرتوں کی حفاظت کرو نہ کہ تبدیل کرو ان کی نشق و نما اور ان کی پرورش خالی دینی تعلیمات کی روشنی میں کرو تمہیں معلوم ہو چکا تم نے جان لیا کہ ایک اللہ کا حکم بجا لانا ہے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی تعلیمات کے مطابق یہ این فطرت ہے اس سوچ کو بچے بچے کے دل و دماغ میں ڈالو اس سوچ کو ایک ایک بھائی کے دل و دماغ میں ڈالو اور اس سوچ کو جہاں تک پہنچ سکے انسانیت میں سے ایک ایک فرد کے دل و دماغ تک پہنچاؤ اور یہی انسانیت کے ساتھ اصل خیر خواہی ہے آج ماحول بگڑا ہوا ہے ہمارے بچے نوجوان نسل جس ماحول میں آنکھ کھولتی ہے وہاں ان کو خلاف فطرت سب کچھ نظر آتا ہے اللہ کی بندگی کا تصور ختم ایک اللہ کی عبادت کا تصور ختم اللہ کی شریعت کی اتباع کا تصور ختم اور جو شریعت ہے اس شریعت کی پہچان نہیں ہے یہ بگاڑ ہی بگاڑ ہے تمہارے اس ماحول میں کس قدر ضرورت ہے نمبر ایک اپنے آپ کو فطرت کی پہچان کرا کے فطرت کی آواز پہ لب بیٹھ تو ہو اپنی نسل تک اس فطرت کا پیغام پہنچاؤ اور اپنے پڑوس رشتہ داروں علاقے ملک بلکہ عالمی سطح پر جس سے جو ہو سکے اس سچی دعوت کو لوگوں تک پھیلائے اس کی ضرورت ہے فطرت اللہ فضل علیہ لا تبدیل خلکل اللہ, اللہ کی اس فطرت میں تبدیلیاں مت کرو افسوس مسلمان جن کو اس فطرت کا محافظ ہونا چاہیے تھا اللہ کی بندگی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق یعنی کتاب و سنت کی تباہ اس مشن کا پاس نہ ہونا چاہیے تھا انہوں نے ہی مختلف شخصیات کو گھڑا کر لیا ہے غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے درگاہوں میں سجدے ہو رہے ہیں اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے بس تمہاری بخشش کا یہی طریقہ ہے تم فلاں کے بیت یافتہ ہو جاؤ فلاں سلسلے سے جڑ جاؤ فلاں درگاہ پہ رکو اور چادریں چڑھا لو فلاں کو یوں کر لو بس تمہاری نجات کے لیے یہی بات ہے جبکہ ادھر حکم یہ ہے سب طرف سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف کے ہو جاؤ ایک اللہ کی طرف کے ہو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے فاتح مکہ بن کے اپنے آسا سے مکہ میں موجود بتوں کو جس میں انبیاء کرام کے بت تک بھی تھے ابراہیم جیسے العظم رسول کا بت اور اسماعیل اسلام جیسے بھی عظیم رسول کا بت تھا ان کو اپنی آسا سے نیچے گرایا اور کہا جالحق جا وضاح کل باتل حق آ گیا اس باطل کی اب کوئی ضرورت نہیں اور جناب علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اور مکہ میں جہاں مکہ اور آس پاس میں جہاں کہیں تمہیں کوئی بت نظر آئے اس کو پاش پاش کر دو اور جو اونچی قبر نظر آئے اسے برابر کر دو عام قبروں کے برابر کر دو علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت اس پر عمل کیا کیا اس نصیحت کو دین کے اس پیغام کو رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کے پیغام کو ایسا مضبوطی سے تھاما جب ان کے ہاتھ میں باگے دورے حکومت آئی، خلافت آئی تو پھر اپنے شاگرد کو بلایا اور انہیں بھی یہی پیغام دیا اور کہا کیا کہ میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہا جی بھیجیے کا پھر جائیے جہاں تمہیں کوئی بت نظر آئے اسے پاش پاش کر دو جہاں کی قبر آئے اس قبر کو تم برابر کر دو یا تو قبر اسے برابر کرنے کا حکم ہے اور یہاں اگر سعودی حکومت نے جب ان کا قیام ہوا اور اس علاقے میں موجود بڑی بڑی درگاہوں اور شرک کے ہڈوں قبروں پر جو بڑے بڑے مزارات بنائے ہوئے تھے ان کو گرا دیا کیا قیامت برپا ہو گئی اور آج تک لوگ اس بنیاد پر سعودی حکومت پر تان و تشنی کے تیر برساتے ہیں حالانکہ اس وقت جب لوگوں نے احتجاج کیا تھا تو سعودی حکومت کے اس وقت کے بادشاہ نے سب سے ہندوستان اور پاکستان سے تمام تمام گروہوں اور فرقوں اور مسلکوں کے بڑے بڑوں کو بلایا تھا کہ جو بات کہنی آئے مجھے سمجھا مجھے قائل کریں مجھے دلائل دیں اور اگر آپ یہ ثابت کر گئے کتاب و سنت سے شریعت محمدی سے کہ یہ اونچی قبر بنانا یا مزارات بنانا اگر یہ جائز ہے ثابت ہے یہ ثابت کر دیا تو کہا جس طرح میں نے ان مزارات کو گرایا ہے ان مزارات کو سونے اور چاندی کا بنا دوں گا لیکن یہاں دلیل کچھ بھی نہیں خالی جذباتیت یہاں تو سری دلیلیں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان, القبر و ان, و ان سی مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے قبر کو پکا بنایا جائے منع کیا قبر کے اوپر کوئی عمارت بنائی جائے منع کیا اور قبر پر کچھ لکھا جائے منع کیا ہے یہ حدیث ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت کی لعن اتخذوا قبور لہدا اتخا دبر یہودارا پر لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں پر سجدہ گاہ بنا دی قبروں پر جب اور کبے اور مزارات بنانا بےجما المسلمین حرام ہے تو یہ بات دوسری طرف جا رہی ارض یہ کر رہا ہوں کہ فطرت کو تبدیل مت ہونے دو فطرت یہ ہے کہ ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک اللہ کی عبادت ہے بندگی کا لفظ جامع ہے اللہ کی فرما برداری اور اللہ تعالی کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور طریقے کے مطابق رسول اللہ کو اللہ نے اسی کام کے لیے بھیجا ہے فطرتیں تبدیل ہو چکی تھی کہ صحیح مسلم کے ایک حدیث بھی ہے جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے لوگوں کو توحید پر پیدا کیا تھا <سلام> وجہ <ویعیر سلام> یہ کہ یہ توحید ایک اللہ کی عبادت اور بندگی یہ دین فطرت کی اساس اور بنیاد ہے اللہ نے لوگوں کو توحید پر پیدا کیا اور اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ شریک نہ ٹھہرائیں لیکن شیطان ان کے پاس آئے اور شیطان نے آ کر لوگوں کو اس راہ سے ہٹا دیا اور ان کو شرک میں مبتلا کر دیا تو اللہ تعالی نے ہر دور میں نبیوں کو بھیج کر لوگوں کی اصلاح کا ایک سلسلہ قائم کیا تو فطرت اللہ, اللہ فطر الناس صدیہ لا تبدیل لخلق قلعہ نہ خود اس فطرت کو تبدیل کرو نہ ہی کسی کو موقع دو کہ وہ تمہاری اس فطرت کو تبدیل کرے غور کرو تنہائیوں میں بیٹھ کے گئے سوچوچار کرو اللہ کے علاوہ مخلوق کو سجدہ کرنا یہ کس دین میں ہے قرآن حدیث میں تو نہیں ہے یہ کوئی محبت نہیں ہے کوئی پیار نہیں ہے کوئی عقیدت نہیں یہ درگاہوں پہ میلے ٹھیلے یہ شریعت محمدی میں نہیں ہے صحابہ نے ایسا میلہ کی قبر مبارک پر نہیں کیا جنت البقی میں جہاں کئی صحابہ کرام مدفون ہیں صحابہ محدثین نے اس طرح کا اجتماع نہیں کیا اور اس طرح کے مزارات نہیں بنائے یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز خلاف شریعت ہے بھائیوں ہماری بات سیدھی ہے کہ یہ چیز خلاف شریعت یہ شریعت سے ثابت نہیں یہ خلاف فطرت ہے ایک اللہ کے آگے جھکو اور تم مخلوق کے آگے جھکے ہوئے ہو۔ اگلا جملہ سن میں ولا کن اکثر اللہ سلامول <يَعْلَمُوا> لوگ اس فطرت پر قائم نہیں ہیں ایک اللہ کی عبادت پر قائم نہیں ہیں یا کرتے نہیں ہیں کرتے ہیں تو ساتھ میں شریک بنائے ہوئے ہیں وجہ کیا ہے فرم وجہ یہ ولا کن اکثر اللہ سے <يَعْلَمُوا> اکثر لوگ نہیں جانتے بگاڑ اس قدر زیادہ ہو گیا فساد اس قدر زیادہ ہو گیا تو فطرت کی آواز دب کے رہ گئی ختم ہو کے رہ گئی اندر ہی اندر دبا کے رکھ دیا تعصبات میں اور مولویوں کے جھوٹے اور من گڑت کسے کس کہانیوں میں جھوٹے دلائل نے فطرت کی آواز کو بالکل دبا کے رکھ دیا ہے تو میرے فطرت کی آواز کو سننے کے لیے کیا کرنا ہے اللہ تلا فرما رہا ہے لیکن اکثر الناس لا اللہ اکثر لوگ نہیں جانتے غیر مسلم تو نہیں جانتے ان کی تو فطرت کی آواز دب چکی ہے مسلمانوں نے بھی فطرت کی آواز کو سننا چھوڑ رکھا ہے ہم دیکھتے ہیں شرک بھی ہے بدعات بھی ہیں افریات بھی ہے کتاب و سنت کا سری انکار بھی ہے شریعت سے بغاوت بھی ہے تو یہ تو فطرت سے انکار ہے تو پھر کیا کریں جس سے ہم فطرت کی آواز کو سنیں اہم ترین ذریعہ ایک ذریعہ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں وہ بطور نصیحت کے ہر مسلمان کو کرنا چاہتا ہوں اگر چاہتے ہو کہ تم فطرت سلیمہ پر قائم ہو جاؤ فطرت کی آواز کو سنو ایک اللہ کی بندگی کی راہ پہ قائم ہو جاؤ یہ چاہتے ہو تو اللہ نے جو قرآن اور کتاب مبین کتاب ہدایت کتاب نور کتاب فرقان کتاب رحمت ہے خالی ذہن ہو کے اس کو ترجمے سے پڑھتے چلے جاؤ اپنی زندگی کا معمول بنا لو کبھی نہیں پڑھ سکتے تو اس کا ترجمہ سن لو کسی اور کی بات مت سنو صرف قرآن مجید کو پڑھ لو آپ دیکھو کہ قرآن مجید من حیث المجموع کیا فکر کیا سوچ اللہ کا کیا تعارف اللہ کے کیا حقوق کیا منہجی زندگی کیا شکل تمہارے سامنے پیش کرتا ہے دین کی کیا شکل پیش کرتا ہے وہی اصل دین ہے وہی شریعت محمدی ہے وہی دین فطرت ہے اب بتاؤ قرآن مجید کا پڑھو گے تمہیں پتا ہوگا اس قرآن میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدے کا ذکر نہیں روکو کا ذکر نہیں دعا کا ذکر نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کو تروا بگڑی بنانے والا مختار کل دادا گنج بخش کا کوئی تصور قرآن میں نہیں ہے تو ہم کتنی واضح دعوت لوگوں تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں کتنی واضح بات تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ نے فطرت پر پیدا کیا انبیاء کو بھیجا قرآن اتارا اسی فطرت کو بیان کرنے کے لیے پہچان کرانے کے لیے تو پھر آؤ اس قرآن مجید کا مطالعہ کرو اس نیت کے ساتھ کہ قرآن کی پکار اور آواز اور پیغام متک پہنچ جائے منحص المجموع قرآن کی جو دعوت ہے وہ مجھ تک پہنچ جائے اور وہ جو دعوت ہے وہی دعوت فطرت ہے ان الحکم اللہ لا امر اللہ تابود اللہ عیا اللہ حکم ایک اللہ کا ہے اور اس اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اس ایک اللہ کی وما میرو اللہ مغل سین اللہ الدین زکاتا اللہ دین فرماتا ہے نہیں حکم دیا گیا لوگوں کو مگر یہ کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں خالص اللہ کی عبادت کریں عبادت میں بھی عبادت بھی خالص ہو اور دین کے باقی معاملات بھی خالص ہو کوئی ملاوٹ نہ ہو مخلص الدین ہونا فا یک طرف ہو کر وہی بات یک طرف ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکات دیں ایک اللہ کی عبادت یک طرف ہو کر نماز کی قامت اور زکات کی ادائیگی زاج کا دین اور کئی یہ ہے ملت کئی کا دین زاج کا دین اور پیچھے اس آیت میں کہا تھا جو ہم جو ہمارا موضوع ہے صورت روم کی آیت میں کہ یہ دین کئی میں ہے یہاں کہا یہ ملت کئی کا دین ہے ملت کی سیدھی ملت درست ملت مضبوط ملت ملت اسلامیہ جو ملت کیما ٹھوس مضبوط اور سیدھی ملت ہے اس کا یہ دین ہے جس دین میں عبادت صرف ایک اللہ کی ہے اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس معلوم زکوٰۃ دینا ہے اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے امل نماز پڑھنی ہے یہی دین کیم ہے اور یہی ملت کیما کا دین ہے اللہ کے لا اللہ یاد اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے اگلی آیت میں کہا منیبین مُنی, من منی بین منی بین واقعی ولا تشرقی منی منیبین رجوع کرو اللہ کی طرف پیچھے کہا جا کل دین حنیفہ اپنے چہرے کو دین کی طرف یکرفا ہو کر پھیر یہاں کہا جا رہا ہے دوسری آیت میں منیبین پوری طرح رجوع کرو اللہ کی طرف چھوڑ دو باقی سب کو سب نظاموں کو سب طریقوں کو سب درگاہوں کو سب مابودان مافلہ کو چھوڑ دو منی بھی نہ اسی اللہ کی طرف رجوع کرو وہ اسی اللہ سے ڈرو واقی مسلط اور نماز قائم کرو بلا تکو رو ملل مشرقی مشرقوں میں سے مت بن جاؤ یعنی اگر اگر تم نے اللہ کی طرف رجوع سے اعراض کیا اگر تم نے تقوا سے ایراز کیا اللہ کے ڈر اور خوف اس کی عظمت اور جلال کو سامنے نہ رکھا بے خوفی کی زندگی گزاری بڑی جسارتیں کرتے رہے اور نماز قائم نہ کی ان تین چیزوں سے اگر تم نے ایراز کیا تو تم مشرقین میں سے ہو جاؤ گے مشرقین میں سے آج اگر تم کھلا شرک نہیں کرتے کل ضرور مشرق بن جاؤ گے اگر چاہتے ہو مشرقوں سے نہ ہو جاؤ تو پھر ایک اللہ کی طرف رجوع رکھو ام اللہ سے ڈرو اور ام اللہ کی بندگی اختیار کرو تو دین فطرت پر قائم رہو گے اور مضبوط ہوتے چلے جاؤ گے اور اگر تم خالی دعوے کے حد تک ہو رجوع اللہ نہیں ہے تقوی نہیں ہے نماز نہیں ہے تو ایسا ایستا, ایستا ایستا اتنا دور ہو جاؤ گے کہ شرک کی وادیوں میں چلے جاؤ گے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ایک اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ یہ تو مشرقوں کا طریقہ ہے کہ وہ رجوع اللہ نہیں کرتے خالص وہ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ درگاہوں سے ڈرتے ہیں اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے ڈرتے ہیں مختلف شخصیات سے ڈرتے ہیں اور املاً املاً وہ اللہ کی سچی بندگی نہیں کرتے یہ ان کا طریقہ ہے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم وہ کام کر رہے ہو جو وہ کرتے ہیں تم وہ کام کرو وہ جو نہیں کرتے خالص تم اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ سے ڈرو نماز قائم کرو مشرقوں جیسے مت بن جاؤ آگے فرمایا اور آخری آیت اور بات ختم ہو رہی ہے تیسری آیت یہ دوسری آیت کہاں ختم ہوئی تھی بلا تک مینل مشرقی مشرقوں میں سے مت بنو اگلی آیت اسی دوسری آیت کے اسی جملے سے متصل ہے من اللہ دین فرق نہ بنو مشرقوں سے کون مشرق وہ لوگ من اللہ فرقوا فرق جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا وہ کانو اور وہ گروہ گروہ بن گئے تم ان میں مت بنو یہ ایک اور نصیحت ہے ایک اور نصیحت کہ اسی دین کو چمٹے رہو مضبوطی سے ایک تو تم مشرق نہ بنو اگر تم نے دینیف کو چھوڑ دیا اور دینیف کی ان باتوں کو چھوڑ دیا انجام کار کے اعتبار سے مشرق بن جاؤ گے نمبر دو وہ مشرق لوگوں کا طریقہ کیا ہے تم اس طریقے پہ نہ چلنا ان کی ایک خرابی یہ تھی ہر رقو انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور گروہ گروہ ہو گئے تھے یہودی عیسائی مجوسی یہودیوں کے الگ فرقے عیسائیوں کے الگ فرقے جیسے کہ آپ حدیث جانتے ہیں معروف حدیث ہے یہودی 71 فرقوں میں عیسائی بہتر فرقوں میں فرمائے فرقے فرقے ہو گئے ایسا مت بننا یہ فرقہ کیسے بنتا ہے فرقہ بنتا ہے دین میں تبدیلیاں کرنے سے مختصر ترین بات بتا رہا ہوں فرقہ بنتا ہے دین میں تبدیلی کرنے سے جب اصل دین سے تھوڑا سا انعاف کیا اب دوسروں نے سمجھایا سمجھایا دلائل سے سمجھایا یہ نہ سمجھا اس شیطانی خیال پر قائم ہو گیا بس اب یہ الگ ہو گیا اب بیٹھ کے اس نے دلائل گڑنا شروع کر دیے کہ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں میں اکلی نقلی کیسے کیسے کیسے دلائل گڑوں اب وہ شیطان اس کو دلائل کا الہام کرتا ہے اور اب جو اس کو سمجھا رہے تھے اچھا یہ تو میرے قابو نہیں آ رہے اب بھولے بسرے لوگوں کو جو بیچارے سیدھے سادے تھے آرام سکون سے دین پر چل رہے تھے دین فطرت چل رہے تھے وہ ان کو خراب کرتا ہے جا کے اور ان کو اپنے ساتھ ملاتا ہے دو تین چار پانچ چھ اور اس طرح گروہ بن گیا پھر کسی اور کو کوئی اور سوجی بیٹھے بیٹھے اس نے کوئی اور بات گھڑی لوگوں نے سمجھایا نہ سمجھا دلال کھڑے لوگوں کو ساتھ ملایا یہ ایک عجیب بات ہے حقیقت ہے ہر فتنے باز کو فتنہ پرور لوگ مل جاتے ہیں کہیں سے کوئی شخص فتنہ برپا کرتا ہے اس کی ہاں میں ہاں بہت ملا لیں گے یعنی دیکھیں گے اس کا انجام کیا ہے کتنے خطرناک معاملات ہیں حتیٰ کہ بساوقات وہ گروہ بنتا ہے اسلاح کی نیت سے ہم جی چلے ہیں لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے تبدیلیاں لانے کے لیے اس کے لیے الگ سے جماعت بنانا ضروری تھی گروہ بنانا ضروری تھا اور پھر وہ مستقل گروہ بن جاتے ہیں جو لوگ گروہ بندی کرتے ہیں ہیں اپنا نقصان اٹھاتے ہیں جو ان کی باتوں پر ربیق کہتے ہیں اپنا نقصان اٹھاتے ہیں باقی اللہ کا دین قیامت تک رہے قیامت تک رہے تو فرمائے من اللہ فر ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور دین ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے دین میں تبدیلی کرنے سے دین میں نئی بات لانے سے بھائیو دیکھ لو نئی بات کون کرتا ہے ہم تو وہی پرانی بات کرتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے پوچھا گیا وہ ایک کون ہے فرمایا فرمائے علیہ وصحابی جس عقیدے نظریے طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں میں اور میرے صحابہ ہیں بس جو اس طریقے پر ہے یہ حق پر ہے تو ہماری بھی یہی دات ان لوگوں کا کیا بنے گا جو سرے سے صحابہ پر ہی تبرہ کرتے ہیں صحابہ پر ہی تبرہ کرتے ہیں ہمیں یہ بت پرستی قبر پرستی یہ میلہ پرستی ہمیں دکھا دی جائے دکھا دی جائے کہ قرآن حدیث میں صحابہ کی زندگی میں یہ کہاں ہے اس کا کہاں موجود ہے تو ان لوگوں میں سے مت بن جاؤ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور گروہ گروہ بن گئے ایسے مت بنو بلکہ وہ جو اصل ہے قرآن حدیث وہ جو اصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی میں جو دین اور طریقہ تھا وہ اسے قبول کر لو اسے تھام لو اور اس سے ذرا سا انہراف نہ کرو آخری جملہ ہے کلو حسب بِمَا لَدَيْهِمْ <فَرْحُون> اللہ فرماتا ہے گروہ گروہ بنتے ہیں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور ہر گروہ اپنے نظریے اور فکر پر خوش ہے خوش کیوں ہیں وہی بات جو میں نے بتائی خوش اس لیے ہے کہ وہ اسے اپنی اس بات کا کوئی نہ کوئی سہارا شیطان سلجھا دیتا ہے جسے وہ سمجھتا ہے بہت بڑی دلیل ہاتھ میں آ گئی کوئی بہت بڑی دلیل کوئی منطقی بات کوئی علم کلام کی بات کوئی اس کے ذہن میں شیطان نے الہام کیا وہ بات سمجھتا ہے بہت بڑی دلیل ہے ان شیطانی دلیلوں پر وہ خوش اور خرم اور مطمئن ہیں اس لیے وہ اپنے نظریے اور طریقے پر خوش ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں حالانکہ جو کچھ کر رہا ہے غلط کر رہا ہے بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو ہمیں سے ہیں لیکن وہ اس مسئلہ کے حق کا جو قرآن حدیث کا دائی ہے قرآن حدیث کا پاسبان ہے یہ تاریخ علی حدیث جو معاشرے سے شرک اور بدت کے خاتمے کے لیے صحابہ کرام کے دور سے چلی آ رہی ہے وہ اسی جماعت کو ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ٹکڑے ہو کر چلو جا کر شرک بدت کے خلاف کام کرو کے خلاف کام کرو وہ سارا کام اسی جماعت حقہ کے خلاف کریں گے لیکن قائم رہے گی اور دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی ہم نے دیکھا جماعت المسلمین الگ ہوئی ان کی ذرا کوششوں اور محنتوں کو اگر دیکھو ساری تگ و دو آل کے خلاف ساری تگ و دو آل حدیث کے خلاف وہ ایک اور برزی گروپ الگ ہوا اس کی ساری تب و دو بہل الحدیز کے خلاف کچھ اور نام نہیں رہتا کسی کو تکلیف ہوگی وہ بھی الگ ہوئے ان کی ساری تب و دو بہل الدیز کے خلاف ہے وہ بھی انہی کی دعوت میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ تو آگ کا گڑا ہوا ہے اور ان کی باتیں سنو ہر شخص وہ مشرق بدتی ہو وہ سری وہ سری جماعت حقاقہ کو نقصان پہنچا رہا ہو باتیں سنو تو سمجھتا ہے کہ اس سے بڑھ کر حق اور سچ پر اور دین کا خادم کوئی نہیں ہے تو اللہ کے بندو فطرت کہو اپنی فطرت کو تبدیل نہ ہونے دو اپنی فطرت کی اصلاح کی کوشش کرو ایک اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لو ایک اللہ کی طرف پھیر لو جیسا کہ نبی سسلم نے فرمایا ان سلاح کی وہ نسخ کی مما کیب العالمین لا شریق المر من وہ میری نماز میری قربانی میری زندگی میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے میں اسی کی طرف وہ کری سب کچھ کر رہا ہوں اس کا کوئی شریک نہیں مجھے کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک اللہ کی طرف ہو جاؤں اول اور میں اللہ کا پہلا فرما بردار ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے اقول اکول, اکول الحمد للہ رب اللہ